و شہد وین و حسنق الف اللہ و کف میرے بھائیو ہم سے ہر مسلمان یہ دعوی کرتا ہے کہ مجھے نبی علیہ السلاۃ و سے بہت محبت ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ سے محبت ضروری ہے لازمی ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں یعنی کہ پہلے نمبر پہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہونی چاہیے اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اس کے بعد پھر کسی اور سے آپ سے صحابہ کلام بھی گہری محبت رکھتے تھے وہ بھی آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کرتے تھے اور جب کبھی آپ کو دیکھے ہوئے تاخیر ہو جاتی تو بے چین ہو جایا کرتے تھے ایسے ہی ایک صحابی کا واقعہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جسے امام تبرانی رحمہ اللہ نے اپنی الموجم صغیر میں روایت کیا ہے اور سنن صحیح ہے شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ و اسلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا ان کا احب من نفسی کیا نبی علیہ السلام وسلام میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں میری آپ سے محبت اتنی گہری ہے کہ اپنے آپ سے بڑھ کر میں آپ کو چاہتا ہوں وہ ان کا احب علیہ ولادی اپنی اولاد سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے اب یہ صحابی کہنا کیا چاہتا ہے صحابی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں گھر میں ہوتا ہوں آپ کو دیکھے ہوئے کچھ مدت گزر جاتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں آپ کے دیدار آپ کی زیارت کا شوق بڑھنے لگتا ہے اور مجبور ہو کر بے چین ہو کر میں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں یہاں آ جاتا ہوں آپ کی زیارت ہوتی ہے آپ کا دیدار کرتا ہوں تب جا کے مجھے سکون ملتا ہے کتنی زیادہ محبت ہے میرے بھائیوں کتنی گہری محبت ہے اور کہتے ہیں یہ صحابی کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلات وسلم کہ انی اذا تو موتی و مئ صحابی کی لفظ سن لیں موت کا لفظ آ رہا ہے اس میں صحابی آپ سے گہری محبت کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں انی ازاد کر تو موتی و مو تک ارفت و اضا دخل تل جمانبی کیا نبی علیہ السلاۃ و جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے پہ صحابی کیا لفظ بول رہے ہیں کیا لفظ بول رہے ہیں موت کے لفظ بول رہے ہیں وہی موت جسے آج گساخی بنا دیا گیا ہے ہمارے پاک و ہند کے کلچر میں نبی علی اللہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں اسے توہین اور گساخی بنا دیا گیا ہے یعنی کہ اپنا مزاج ہے جس کو مردی گساخی کا لفظ بنا لو جس کو مردی توہین کا لفظ بنا لو اگر اس لفظ کے اوپر آپ توہین اور گساخی کا فتوا صادر کریں گے تو صحابہ کرام تو اکثر و بیشتر لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر کیا فتوا لگائیں گے اور یہ صحابی جو آپ سے گہری محبت رکھتے ہیں کیا ہیں کہ جب میں یہ یاد کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی موت آ جائے گی میرے اوپر بھی موت آ جائے گی آپ بھی فوت ہو جائیں گے میں بھی فوت ہو جاؤں گا تو پھر اے نبی علی اصلاۃ وسلام آپ کی تو یہ شان ہے آپ کا تو یہ اعزاز ہے کہ آپ بلند و بالا مقامات پہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں نیچے رہوں گا آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کیا محبت ہے لیکن محبت میں عقیدہ صحیح ہے کچھ محبت آج کل چل رہی ہے کیا عقیدہ یہ غلط ہے ایسی محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج وہ محبت چل رہی ہے جس محبت میں نبی علیہ اخصلاط اسلام کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں حاجت روا کہتے ہیں حاضر و نادر کہتے ہیں آپ کو وہ صفات دیتے ہیں جو رب العالمین کی صفات ہیں اور یہ غلط ہے ایسی محبت محبت نہیں صاف صاف شرک ہے اور یہ صحابی کی بھی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ کیا پاک اور صاف محبت ہے آج کئی لوگ تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہماری محبت اندھی ہے ہم ہماری محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے ایسی محبت جو اندھی ہو وہ کسی ایسی جگہ لے کر جائے گی جسے جنت نہیں کہتے جنت میں جانے کے لیے اس محبت کی ضرورت ہے جس کے پیچھے بصیرت ہو جس کے پیچھے علم ہو جس کے پیچھے قرآن و حدیث ہو جس کے پیچھے قرآن و حدیث, ہو کے, قرآن و حدیث کے دلائل ہوں تو یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے پریشانی یہ ہے ٹینشن یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے مسجد میں آ کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے لیکن رودے قیامت کیا بنے گا آسف کے دن کیا بنے گا آپ تو جنت میں ہوں گے جنت میں بھی اعلیٰ مقام پہ اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے رہوں گا آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا اس حدیث کو کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس صحابی نے محبت سے بڑے یہ الفاظ ادا کیے تو نبی علیہ السلاۃ وسلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا فلم يرد اللہ وسلم نزل ومن يطع اللہ والرسول کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا حتیہ کہ آسمان سے وہی نازل ہوئی کیا وہی نازل ہوئی یہ ایپ جس کی تلاوت میں درس درست کے شروع میں کی تھی اور ابھی میں دوبارہ کروں گا لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلاحت والسلام مشکل کشا ہوتے حاجت روا ہوتے جنت میں کسی کو لے جانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا تو صحابی سے کہتے میرے صحابی کیوں پریشان ہو کیوں ٹینشن کا شکار ہو کیوں غموں میں مبتلا رہتے ہو تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تمہیں ہاتھ میں پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جیسے آج کل کے نام نہ کئی پیر کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ بس ہماری جیب گرم کرتے رہو جنت میں لے جانا ہماری ذمہ داری خود جائیں نہ جائیں آپ کو لے کر جائیں گے اور یہاں پہ کیا ہے نبی علیہ اصلاۃ و اسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے محترم جن کو رودے قیامت شفاعت کا موقع بھی ملے گا انہوں نے صحابی سے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی مجھے قیامت کے روز شفاعت کا موقع تو ملنا ہی ہے تمہاری شفاعت ضرور کروں گا نہیں نہیں کیونکہ شفاعت کا مالک کون ہے اللہ شفاعت آپ کریں گے ان کی جن کی اللہ چاہے گا اس لیے آپ خاموش ہیں صحابی کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی کوئی تسلی نہیں دی جناب ایشا فرماتی حتیہ کہ آسمان سے یہ وعین آزل ہوئی وم اللہ و رسول فلاکین و صدیقین و شہدۂ و صحیح و حسن الاک رفیقہ جو صحابی آپ کے پاس آئے تھے اپنی پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے ان کی تعداد کتنی تھی ایک, ایک تھے یا دو تھے ایک تھے اور آسمان سے علاج نازل ہوا دوائی نازل ہوئی سب کے لیے پریشانی اس وقت جس پریشانی کا آپ کے سامنے اظہار کیا گیا وہ اظہار کرنے والے ایک صحابی تھے لیکن آسمان سے جب علاج نازل ہوا تو وہ سب کے لیے تھا کہ کوئی بھی نبی علیہ السلاۃ و اسلام سے محبت کرتا ہے گہری محبت کرتا ہے جنت میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے جنت میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے جنت میں آپ کی صحبت و رفاقت میں رہنا چاہتا ہے سب کے لیے علاج ایک ہی اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا سب کو اللہ نے علاج ایک ہی بتایا اور وہ کیا کہ اومین اللہ و جو بھی اطاعت کرے اللہ کی جو بھی لفظ کیا بولا گیا من من کا لفظ میرے بھائیو یاد کر لیں اس میں سارے آ جاتے ہیں وہ من جو بھی صحابی ہو تابعی ہو بعد والا کوئی امام ہو چودویں صدی کا کوئی آدمی ہو قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو وہ اللہ و جو بھی اطاعت کرے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام کی اطاعت کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں اتحاد کسے کہتے ہیں بات ماننا اتاس کا مطلب کیا ہوتا ہے بات ماننا یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا اللہ کے رسول علیہ اسلام نے روکا ان سے روک جائیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کی تعمیل کریں انہیں بجا لائیں یہ ہے اتاث اللہ اللہ کے کی رسول کیا کہتے ہیں نماز پڑھو آپ نماز پڑھیں اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں روزے رکھو آپ روزے رکھیں اللہ اللہ کے رسول اسلام کہتے ہیں حج کرو آپ حج کریں وہ کہتے ہیں عمرہ کرو آپ عمرہ کریں وہ کہتے ہیں شراب نہ پیو آپ شراب نہ پیئے سود نہ لے نہ دیں رشوت نہ لیں نہ دیں بکاری کے قریب نہ جائیں کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں اور ایسے ہی دیگر احکام جو آتے ہیں ان کو پر مکمل عمل کریں فرمایا جو بھی یہ اطاعت کرے اللہ اللہ کے رسول اسلام کی جو بھی اطاعت کرے اس کے لیے خوشخبری ہے فلادین <عَلَيْهِم> تو ایسے لوگ رود قیامت ہوں گے کن کے ساتھ ان کے ساتھ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہو چکا نبیوں کے ساتھ ہوں گے شہیدوں کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے صحابی کی پریشانی کا علاج نادر ہوا کہ نہیں ہوا ہو گیا صحابی کیا چاہتے تھے کہ رود قیامت نبی علیہ السلاط اسلام کا ساتھ مل جائے آپ کا دیدار ہوتا رہے آپ کی صحبت و رفاقت مل جائے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو یہ چاہتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے کیا اس صحابی سے یہ کہا گیا چونکہ تم نبی علیہ السلاۃ اسلام کے لیے تڑپتے ہو اس لیے تمہارے لیے جنت پکی ہو گئی تمہارے لیے نبی علیہ السلام کا ساتھ پکا ہو گیا نہیں اصول بتایا گیا کہ اگر آپ کو محبت ہے اگر آپ نبی علیہ السلام کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اطاعت کریں یہ کون سی محبت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں نماز پڑھو آپ کہیں میں نہیں پڑھوں گا مجھے محبت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں سلو کمار تم وسلی ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کہہ دیجیے نماز اپنی اپنی مرضی کی لیکن مجھے نبی اسلام سے محبت ہے یہ کون سی محبت ہے آج کل عام طور پہ ایسی محبت چل رہی ہے اور دنیاوی لحاظ سے اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک گھر میں ایک والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جوان بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور اورد صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ابا اب جی ہمیں آپ سے بہت محبت ہے جب ہم آپ کو نہیں دیکھتے بے چین ہو جاتے ہیں سکون نہیں ملتا قرار نہیں آتا آپ سے گہری محبت ہے گہری وابستگی ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں والد صاحب کو دیکھ رہے ہیں والد صاحب نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگ گئی ہے پانی لا کر دو کہا نہیں ابا جی نہیں محبت بہت زیادہ ہے پانی لینے جائیں گے تو آپ کو کیسے دیکھیں گے اس لیے پانی نہیں لا سکتے آپ سے محبت بہت زیادہ ہے بیٹا بھوک لگی ہے کھانا لے آؤ نہیں ابا جی کھانا نہیں آئے گا آپ سے محبت بہت زیادہ ہے کھانا نہیں آ سکتا یہ کون سی محبت ہے جی والد صاحب کہتے ہیں گھر کا یہ کام کر دو نہیں کام نہیں کریں گے آپ سے محبت ہے یہ کون سی محبت ہے اسی لیے اللہ تعالی نے کہا اگر محبت ہے تو اطاعت کرو اپنے رب کی اور رسول علیہ سلاد و اسلام کی باتیں مانو جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ باز آ جاؤ جن کا آرڈر دیا گیا ان کی تعمیل کرو یہ ہے محبت اطاعت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو محبت ہے کسی عربی شاعر نے کہا تھا لو کا نہبو کا سعدات محبہ لمحب مقیر ہوں کہ اگر آپ دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اس کی بات مانتے جس سے آپ کو محبت ہے کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے مانو اصول ہے جسے ساری دنیا مانتی ہے کہ محبت کا دعوی کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کیا کرتا ہے یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ محب اطاعت کیا کرتا ہے کس کی محبوب کی محبت نام ہے محبوب کی بات ماننے کا محبت دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے محبت نعرے لگانے کا نام نہیں ہے محبت بینر لگانے کا نام نہیں ہے محبت بارہ ربی الاول کو جلوس نکالنے کا نام نہیں ہے بنگڑے ڈالنے کا نام نہیں ہے محبت ہے نبی علیہ السلاط و السلام کے دین کے اوپر عمل کرنا اس چیز کا نام محبت ہے تو میرے بھائیوں یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے میرے ان بھائیوں کے لیے اس میں سبق ہے جو صبح و شام یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی احادیث کے اوپر عمل نہیں کرتے آپ کے فرامین کو پرعمل نہیں کرتے بلکہ آج کل محبت کی ایک نئی قسم یہ نکل آئی ہے کہ باپ کہے بیٹا کھانا لے کر آؤ بیٹے کہیں کہ پڑوسی سے پہلے پوچھیں گے کہ ابا جی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے کسی اور سے منظوری لیں گے اپنے پیر صاحب سے منظوری لیں گے اپنے مولوی صاحب سے منظوری لیں گے کالی صاحب اگر کہیں گے تو تب تب حدیث مانیں گے ویسے حدیث نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ذاتی حسیت نہ ہوئی حسیت کس کی ہوئی مولوی صاحب کی حسیت کس کی ہوئی مولوی صاحب کی حسیت ہوئی شیخ صاحب کی حسیت ہوئی کاری صاحب کی نام لحاد پیر صاحب کی اگر وہ کہیں گے تو حدیث مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے کیا اس کو اطاعت کہتے ہیں اس کو محبت کہتے ہیں محبت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے آپ کی وجہ سے کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ کون سی اطاعت ہے کہ حدیث نبی علیہ السلام کی منظوری کسی اور سے ملے گی تب مانیں گے ورنہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل نبی علیہ السلام نہ ہوئے وہ ہوا اس لیے میرے بھائیو اپنا یہ عقیدہ بنا لیں اپنا یہ مسلک بنا لیں اپنا یہ مذہب بنا لیں کہ جب بھی نبی علیہ السلاط اسلام کی وہ حدیث مل جائے جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا کوئی کاری صاحب تعید کریں نہ کریں کوئی مولوی صاحب اسے مانے نہ مانے کو شیخ صاحب اسے مانے نہ مانے اور نماز ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ السلام نے سکھائی حد ویسے کریں جیسے نبی علیہ السلاط اسلام نے کیا اور امت سے کہا کہ مجھ سے کا طریقہ سیکھ لو یہ وہ محبت ہے جس سے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی یہ وہ محبت ہے جس کی وجہ سے رود قیامت نبی علیہ سلاط و اسلام کا ساتھ ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائیں